صورت الدہر کی آیت نمبر تیئیس قرآن بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن پاک آہستہ آہستہ نازل کیا آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو یہ کلام آسانی سے یاد بھی ہو جائے اور کسی واقعے کے وقت جب چند آیتیں نازل ہوں تو اس واقعے کی مدد سے ان آیتوں کے مفہوم کو ہمیشہ کے لیے وہ سمجھ لیں کافروں کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے ایک ساتھ یہ پورا نازل کیوں نہیں ہو جاتا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح شاعروں کا کلام ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا بناتے رہتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کے متعلق وہ باتیں کرتے تو یہاں فرمایا گیا کہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا اور اس کی حکمتیں کئی جگہ پہ بیان کی گئیں کہ آہستہ آہستہ جو چیز بیان کی جائے وہ یاد ہو جاتی ہے اس کا سمجھنا بھی آسان ہے فصل میں آپ بیکاب بس اپنے رب کے حکم کے لیے انتظار کرو ان کافروں پر جب اللہ کا عذاب آئے گا وہ وقت آنے والا ہے اس کا انتظار کرو کرولا تو کفو او اور ان میں سے جو گناہ ہے یا نا ہے اس کی باتیں نہ مانو یعنی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو وغیرہ بک رہتا ہوں اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو صبح اور شام صبح و شام اس کے نام کو یاد کرو و مینن لائی اور رات کی گھڑیوں میں فس جو اس کے لیے سجدہ کرو بعد مفسرین نے فرمایا یہاں اللہ کی یاد مراد ہے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرتے رہو زبان سے بھی دل و دماغ سے بھی سوچ سے بھی اور بعض نے فرمایا کہ ذکر الٰہی بھی مراد ہے اور خاص طور پر نماز مراد ہے صبح بکرتن فجر کی نماز اصیلن شام تو سورج ڈھلنے سے لے کر غروب تک اسے اصیل کہتے ہیں تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اس میں آتی ہے ومین لئی لی رات کی گھڑیوں میں تو مغرب اور عشا فسج لہو اللہ کے لیے سجا کرو اور سب طویلا ہو لئی اور اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرو لمبی راتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی راتیں دی ہیں ان راتوں میں اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو اسے یاد کرو جہاں تک ان کافروں کا تعلق ہے ان کا عالم تو یہ ہے ان بشک ہا الا یوشبو نل آج لتا بے شک ہا وہ لوگ ہیں یوشبو نل وہ دنیا سے پیار کرتے ہیں دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا جینا مرنا کمانا کھانا پینا سب دنیا کے لیے ہے رون يَوْمًا سقیلا اور ان کافروں نے اپنے پیچھے آنے والے اس دن کو چھوڑ دیا جو بھاری دن ہے یعنی قیامت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے یہ تو کافروں کا عالم ہے اگر مسلمان بھی مسلمان کہلانے کے باوجود اس کا کھانا پینا ترقی تعلیم سب دنیا کے لیے ہو تو اس میں اور کافروں کی زندگی میں کیا فرق ہے ناشن خلقناہم ہم نہ انہیں پیدا کیا اص آ اور ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہڈیاں ہمیں عطا فرمائیں پھر ہڈیوں کے درمیان جو جوڑ ہے اس کا وہ نظام ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مزدور بہت بھاری بھاری سامان اپنی پیٹ پر اٹھاتے ہیں تو وہ پیٹ پر اٹھا رہے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو پورا جسم اس کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے ان ہڈیوں میں اللہ تعالی نے یہ طاقت عطا فرمائی کیا اس نے اللہ تبارہ کا وطالہ کا شکر ادا کیا صرف ایک ہماری انگلی حرکت کرتی ہے تو اگر سائنسی طور پر دیکھیں تو اس کا پورا ایک نظام ہے جسم کا وہ پورا معاون بنتا ہے تب اس انگلی میں حرکت پیدا ہوتی ہے وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا بدلنا امسالحم اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ ان جیسے اور بدل دیں جو فرما بردار ہوں اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے ان نہ ہی کی بے شک یہ نصیحت ہے فمن شاہ اتحد الا وی سبیلا پس جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف وہ راستہ اختیار کرے یعنی جو اللہ کا قرب چاہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اور جو دنیا کی رنگینیوں میں مست رہ کر اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی چاہت ہے اللہ رب العالمین کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو مگر انسان نیکی کے راستے پر آ جائے تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے یہ رب کی توفیق ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اما تشا اون اللہ این یشا تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے اے اللہ تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما تو نے جو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی یہ تیرا کرم ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان اللہ کا نا اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے یلوم شاہ رحمتی جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے اے پروردگار تو ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں داخل فرما وہ ولیمین عقد الحم آغاب اور ظالموں کے لیے اللہ تعالی نے دردناک عذاب تیار فرمایا یا اللہ ہمیں ظلم سے اور گناہوں سے محفوظ فرما